یہ بھی چند دن بعد رمضان المبارک کا آخری اشرہ شروع ہونے والا ہے آخری اشرے کے ساتھ ایک خاص عبادت ہے جس کو احتقاب کہا جاتا ہے تو احتکاب ایک ایسا ذریعہ ہے کہ انسان دنیا داری سے کٹ کے رضا ہو کے چند دن اپنی اخلاق کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت پوری توجہ اور پورے انہمات کے ساتھ کرتا ہے لہذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ انتقاب میں بیٹھیں اس منگل کے اندر بھی انتقاب بیٹھنے کے لیے معقول سے مقدم کیا جاتا ہے یہاں یا اپنے گھر کے قریب جہاں بھی ممکن ہو سکے جس آدمی سے وہ احتکاب ضرور بیٹھے یہ نقلی عبادت ہے فرض نہیں ہے لیکن نقلی عبادت کو یہ کہہ کر ساری زندگی ہی چھوڑ دینا کہ خیر ہے نقلی ہے یہ بھی کوئی دانش مندی اور نقل مندی نہیں پھر دوسری گزارش میری ان لوگوں سے ہے جو احتکاب بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بے دے میں پھینکے لگائے جاتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد ہے کہ وہ تک آدمی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر چھپ کر اللہ تعالیٰ کی بات کرے اللہ کیا کہڑائے روئے آنسو بہائے آج بھی خاری کرے دعائیں مانگے وہ کب سوتا ہے کب جاگتا ہے کب تراوت کرتا ہے کب نماز پڑھتا ہے کب وہاں آتا ہے لوگوں کو پتا ہی نہ ہو یہ مقصد ہے خیمے لگائیں لیکن وائے ناکامی مسائے سال آ جاتا وہ تقیطین میں خیمے لگائے ہوتے ہیں لیکن سارے گروپ بنا کے مقصد کے درمیان میں جمع بیٹھے ہوتے ہیں کوئی باتیں کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے یہ کوئی فائدہ نہیں یہ تو ایک تماشا بنا دیا ہے کو کہ چلو چند دن مل بیٹھ کر جوائے کرنے کا ایک موقع ہے احتیاط آ کے بیٹھو سارے یار دوست پلاننگ بنا کے مسجد میں آ کے دیرے لگاؤ کام کاج ہر بار جان چھڑاؤ اور خوب خوش کپیاں کرو نہیں یہ احتکاف نہیں ہے احتکاف ان کو نہیں کریں یہ بلکہ مساجد کی بھی بے قدمتی ہے ایسے کاموں سے بچیں احتکاف کو احتکاب سمجھیں اور اس کے تقادے پورے کریں اللہ تعالی حمل کرنے کی توسیع کریں الفر اللہ علیہ و